بسم اللہ الرحمن الرحیم جبری اکرام قید کے دوران قید خانے یا جیل کے افیسروں اور ملازموں کا ظاہری اکرام کرنا بھی سزا کا ایک حصہ بن چکا ہے قید خانوں کے افیسر اس اکرام اور احترام کو اپنا جائز بلکہ لازمی پیدائشی حق سمجھتے ہیں اور اس سلسلے میں ہونے والی کسی کوتاہی کو برداشت نہیں کرتے انیس سو چورانوے فروری کے مہینے میں جب ہمیں سری نگر کے آرمی حراستی کیمپ پہ منتقل کیا گیا تو وہاں مار پیٹ اور تشدد کے بعد ابتدائی ہدایات میں یہ بات بھی سمجھائی گئی کہ جب بھی کوئی آفیسر یا ملازم تمہارے سیل کے سامنے آئے تو اسے کھڑے ہو کر جے ہند یا کوئی اور احترامی جملہ کہنا ہوگا مجاہدین کے لیے اس حکم کی تعمیل بہت شاک تھی وہ ابتدا میں مختلف تعویلوں سے یہ حکم بھی پورا کرتے رہے اور ساتھ میں الفاظ کے ہیر پھیر سے اپنے دلوں کو بھی مطمئن کرتے رہے مگر جب ان مجاہدین کی تعداد کچھ بڑھ گئی اور عادت بارہ تک پہنچ گیا تو انہوں نے اس حکم کو قدموں کے نیچے رون ڈالا چنانچہ وہ کسی بھی افسر کے آنے پر نہ تو کھڑے ہوتے تھے اور نہ ہی اسے کوئی احترامی جملہ کہتے تھے کچھ عرصہ تو عقوبت خانے کا اہلکار برداشت کرتے رہے مگر ایک دن ان کی اوپر والوں نے کھچائی کی تو وہ غصے سے ہانپتے کانپتے آئے اور اعلان کر گئے کہ کل ہمارے بڑے افیسر آئیں گے اگر آپ لوگ کھڑے نہ ہوئے اور آپ نے جے ہند سر نہ کہا تو پھر تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا اس دھمکی کو سن کر مجاہدین کا اجلاس ہوا اور طے پایا کہ کسی افسر کا کوئی اکرام نہیں کیا جائے گا اگلے دن بھارتی فوج کے ایک بریگیڈیئر اپنے عملے کے ساتھ بہت تم تراک سے بوٹ بجاتے آئے مگر کوئی بھی ان کے لیے کھڑا نہ ہوا اور وہ ایک ایک سیل پر آتے اور گرج دار آواز میں نام اور علاقہ پوچھتے ہر ساتھی بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے بے اطنائی سے جواب دیتا اور وہ خفت زدہ ہو کر آگے بڑھ جاتے بعض با مجاہدین نے اس دن ان کے آنے پر جان بوجھ کر اپنے پاؤں بھی ان کی طرف پھیلائے آخر میں وہ آگ بگولا ہو کر کہنے لگے ان لوگوں کے دماغوں پر خون سبار ہے پھر وہ پاؤں جھاڑتے ہوئے چلے گئے اور ایک سیل میں سے ایک اسلامی کتاب ضبط کر کے لے گئے کہ ان کتابوں نے ان کا دماغ خراب کر رکھا ہے تیار جیل دہلی میں بھی پروٹوکول کا یہ مسئلہ پیش آیا مگر جیل حکام کو الحمدللہ للہ منہ کی کھانی پڑی چنانچہ وہاں آئی جی کو بھی ہمارے سیل میں جوتے اتار کر آنا پڑتا تھا یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم تھا ورنہ مجاہدین جیل میں بے بس اور کمزور تھے اب جب اپنے ملک کی جیل ہے اور اکثر افیسر اور ملازم مسلمان ہیں یہاں ہمارے لیے کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے کھڑا ہونا اور اس کو سلام کا جواب دینا مشکل نہیں ہوتا ہاں اگر کوئی بد دماغی پر اترے یا اپنے کرام کو فرض قرار دے تو پھر یقیناً مسئلہ پیدا ہوگا اللہ کرے ایسا وقت نہ آئے